اکیسواں مکتوب انبیاء علیہم السلام کی لغزشوں اور آدابِ قبور کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین تمہیں اللہ تعالی بزرگ بنائے سنو کہ پیغمبران علیہم السلام کی لغزشوں کے بارے میں کہ ان سے گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں لوگوں کا اختلاف ہے عام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان سے لغزش ہو سکتی ہے یعنی گناہ صغیرہ بلا قصد ممکن ہے اور کبیرا تو ممکن ہی نہیں انبیاء علیہم السلام سے کفر سرزد نہیں ہو سکتا اس میں کسی کا اختلاف نہیں البتہ مقتدین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جس طرح عام مومنین سے گناہ کبیرا اور کفر ممکن ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے بھی ممکن ہے وہ اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے متعلق خبر دی ہے وہ بنی و بنی و بنی انبود یعنی اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچاؤ اگر اسلام کی پرستش پیغمبروں سے ممکن نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کر مانگتے بلکہ ایسی دعا کرنا ہی محال تھا کیونکہ دعا ممکن الوقوع کے لیے ہوتی ہے جس کا وجود ہی محال ہو اس کے لیے دعا مانگنا کیا جواب یہ ہے کہ اس دعا سے ان کی اولاد مراد ہے وہ خود نہیں اگرچہ آپ اس سے معمون اور بری تھے مگر اپنے آپ کو شامل کر دیا تاکہ آپ کی شمولیت سے برکت ہو اور دعا مقبول و مستجاب ہو جائے جیسا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم ہوا وسطمک ولیمن علایا یعنی اپنے اور کل مومنین کے لیے استغفار مانگو کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے مگر اسی برکت کا پہلو یہاں بھی تھا یہ تو شرعی جواب ہوا مگر اہل حقیقت کے نزدیک اسنام پرستی اور بدھ کو سجدہ ہی شکر اور زنار نہیں بلکہ خدا کے سوا کسی غیر سے تما رکھنا ڈرنا یا آرام لینا بزرگوں کا یہ مفہوم بطور لطیفہ کے ہے حقیقتا نہیں کیونکہ بتوں میں نفع پہنچانے از ضرر آسانی کی طاقت ہی نہیں جب کافر نے بتوں سے تما رکھی خوف کیا اور اعتقاد جمایا تو حقیقی توحید خراب و برباد کر دی اب وہ مومن موہد جو خدا پر ایمان لا چکا ہے اور خدا نے اس کو خبر بھی دی ہے کہ میرے سوا ساتوں آسمان و زمین میں کوئی بھی نفع و ضرر رسا نہیں ہے پھر اس نے اگر خدا کے سوا اپنا عقیدہ غیر حق سے درست و واجب گردانہ غیر حق کے ساتھ آرام و سکون اور خوف کیا تو اپنے اعتقاد سے پھر گیا اور کفار کے فیل کی طرح یہ فیل اسے سرزد ہوا تو اگرچہ اس کا اعتقاد ایمان پر درست سہی لیکن یہ شرک ہو گیا یعنی جس میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں اگرچہ وہ خود بت نہیں مگر جب خوف و رجا اور امید و بیم کا تعلق اس کے ساتھ کیا تو وہ بھی بت کی طرح بن گیا تو حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ ہوا کہ خداون مجھے محفوظ رکھ کہ میں تیرے سوا کسی کے ساتھ آرام نہ کروں کسی غیر حق سے نفع و نقصان کی امید نہ رکھوں اور بجس تیرے کسی سے خوف نہ کروں شیر چون بخیر از درد و عالم نیست کس باقے ساز دا انیس سو داد دا جب تیرے سوا دونوں جہان میں کوئی نہیں تو پھر کسی سے ملنے جلنے کی تمنا کرنا دیوانگی اور حوص ہے هذا معنى دعاء الخلیل وليست تاود من القفردی ہوا ضد الامان دعائے خلیل کے یہی مانی ہے نہ کہ اس کفر سے توبہ کرنا جو ایمان کا ضد ہے لیکن عام ممنین پر قیاس کرنا اس لیے باطل ہے کہ عداوت کا محل کفر ہے اور محبت کا محل ایمان کافر خدا کا دشمن اور خدا کافر کا دشمن ہے مگر اس امتحان اس عالم امتحان میں اس حال پر پردہ پڑا ہوا ہے جس وقت کا کافر کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اس وقت اس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ خدا اس کا دشمن تھا اور اگر عنایت خداوندی سے ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس وقت یہ بھید ظاہر ہو جائے گا کہ خدا اس کا دوست تھا مگر یہ معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جائز نہیں کیونکہ یہ لوگ احبا میں ہیں اخصل الخاص ہیں خصوصیت کا کوئی مقام نبوت سے بڑھ کر نہیں یہ خاص ترین دوستوں میں ہیں ان کی محبت خدا کے ساتھ مسلم ہو چکی ہے اور کفر سے معمون ہو چکے ہیں جب ان کے ساتھ محبت الہی تحقیقی ہے تو اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں رد و بدل تو مخلوقات کی صفات ہیں وہاں یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے حق تعالی جس کا دوست ہے اس کا دشمن نہ ہوگا اور جس کا دشمن ہے اس کا دوست نہ ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو خدا کا حقیقتاً دوست ہے مگر بظاہر دشمنوں کی صف میں ہے جیسے ساہران فرعون یہ لوگ بظاہر دشمن تھے مگر سلطان محبت الہی نے غلبہ کیا یہ خدا کے دوست بن گئے اور ابلیس لائین خدا کا دوست بنا ہوا تھا سلطان عدوت حق کا غلبہ ہوا اور اس میں دشمنوں کی صفت آ گئی. اسی معنی کے اعتبار سے کسی نے کہا ہے کس تا درین بحر عمیق سنگریزہ قدرد از دیا عقیق کسی کو اس کی کیا خبر کہ اس اتھا سمندر میں سنگریزہ بیش قیمت ہے یا عقیق یہاں ایک خاص بات ہے اس کو گوش دل سے سنو اللہ تعالی کی محبت و عداوت دونوں بے علت ہیں نہ کسی وجہ سے وہ کسی کا دوست نہ کسی سبب سے وہ کسی کا دشمن ہے محبت و عداوت ازلی ہے بندے کا خلاف یا موافق ہونا وقتی اب سمجھو کہ محبت و عداوت سابق ہوئی اور خلاف و موافقت لاحق ہوئی سابق کی علت لاحق نہیں ہو سکتا جب عالم محبت میں یہ رنگ ہے تو سمجھ لو سارا جہان ہیچ در ہیچ ہے اس ربائی کو پڑھ کر دل خوش کر لو ربائی در گوش دلم گفت فلک پنہانی ہر حکم کے حق قند تو ازمندانی بر گردش خود اگر بدے دست رسم خود راب برہاند برحاند میں زسر گردانی آسمان نے میرے دل میں پوشیدہ یہ بات کہی کہ جو فرمانے خدا کے ہاں سے ہوتا ہے میں اس کو انجام دیتا ہوں اور تو مجھ کو بدنام کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے ارے بھائی اگر اپنی گردش پر مجھے خود اختیار ہوتا تو میں رات دن کے اس چکر سے اپنے پہلے اپنے کو پہلے ہی چھڑا لیتا لیکن گناہ کبیرہ انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہونے کے متعلق ایک گروہ یہ کہتا ہے اور یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آخر کیوں کر کیا اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو انبیاء علیہ السلام سے کفر ممکن ہی نہیں کیونکہ گناہ کبیرہ بھی کفر ہے جب ایک کبیرہ جائز ہوا تو دوسرا بھی جائز ہو سکتا ہے تو برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے کبیرہ کا تو جواب یہ ہے کہ وہ نزول وہی سے پیشتر کا واقعہ ہے اور وہ اشادو کل معدوم کا درجہ رکھتا ہے دوسرے یہ کہ کس قدر جلد آپ لوگوں نے توبہ کر لی السلام تقوی کی طرف آ گئے علیہ السلام سے ذلت یعنی لغزش البتہ ممکن ہے ذلت کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کے قبل قصد اور نہ گناہ کے بعد اس پر قرار ہو جیسے کوئی پھسلتے راستے میں چلے اور اچانک گر پڑے اور جلد سے اٹھ جلد اٹھ کھڑا ہو جائے نہ گرنے سے قبل اس کی نیت گر پڑنے کی تھی نہ گر پڑنے کے بعد پڑے رہنے کی لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفا ہے ذلت کے موقع پر بھی اتاب میں آ جاتے ہیں مرتبہ ولاف منزلت یعنی اپنے مرتبے کی بلندی اور مقام کی اونچائی کی وجہ سے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ بڑے گناہ پر پوچھے نہیں جاتے المخلصون على خطر عظیم یعنی مخلص لوگ بڑے خطرے میں ہیں بڑے گناہوں پر نہ پکڑا جانا چھوٹے پن کی دلیل اور چھوٹی باتوں پر بعض پرس اور اعتاب بزرگی اور بڑائی کی دلیل ہے وکین زجرن لغیرہم یہ غیروں کے لیے تمبی ہے تاکہ عام لوگ ہوشیار ہو جائیں اور سمجھیں کہ جب بڑوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے اتاب میں ایک راز اور بھی ہے کہ یہ زیادتی محبت کی دلیل ہے جب تک عشق و محبت باقی ہے طرح طرح کے اتاب اور نازے معشوقانہ ہوتے رہیں گے عالم محبت میں یہی چلن برابر جاری رہے گا شیر یبقل احتاب جب احتاب نہیں تو محبت نہیں رہی جب تک محبت باقی ہے احتاب بھی باقی رہے گا کیا تم دیکھتے نہیں کہ حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ ایک ذلت کے مقابلے میں کیا معاملہ ہوا آپ چالیس دنوں تک سر بسجدہ ہو کر اس طرح روتے رہے کہ وہ گھاس اگائی اور اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ اس میں چھپ گئے پھر بھی جب توبہ کی قبولیت کا حال معلوم نہ ہوا تو آپ نے ایک ایسی آہ آتش بار کھینچی کہ سب گھاس جل گئی اور خاک سیاہ ہو گئی آپ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر روتے جاتے تھے یہاں ت کہ دونوں ہتھیلیاں خون میں لطपत ہو گئیں پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا الہی الم ترحمنی فرہم ابرتی اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرتا تو میرے آنسوؤں پر بخش فرما فرما فرمان ہوا یا داؤد و تنسا اے داود تو اپنی آنسوں کو یاد رکھتا ہے اور اپنے گناہ بھول جاتا ہے اس سے تم خبردار ہو جاؤ کہ بڑوں کے ساتھ بڑے بڑے خطرے اور ان کے ساتھ سختر معاملے ہیں کسی نے اسی موقع پر کہا ہے کشتگان لبے خون خوارہ معشوق تاروز قیامت ہمارنگین کفنانند محبوب کے خونخار ہوٹوں کے کشتوں کا کفن قیامت تک رنگین ہے اے بھائی گورستان جانا چاہیے بزرگوں اور عامت کے مزارات کی زیارت کرنا چاہیے اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں حضرت رسالت مع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہبوری الضور فن ہے تو رق القلب و تو دم العئین و تو ذکر الآخر الحدیث یعنی خبروں کی زیارت دلوں میں گداس پیدا کرتی آنکھوں سے آنسو جاری کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اس لیے ان کی زیارت کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اپنی سختی دل کی شکایت کی آپ نے فرمایا فلقبور بن نشور گورستان پر نظر کرو اور حشر و نشر پر اعتبار کرو ہفتے میں ایک بار زیارت قبور مستحب ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا یا بنید ادہب کلو جمعن مقبرہ یعنی اے عزیز ہر جمعے کو مقبروں کی زیارت کیا کرو بلکہ ترک کے زیارت کے لیے وعید آئی ہے اتاب و عذاب کا وعدہ خدا جانے اس وعید کا کیا مطلب اور مقصد ہے زیارت کے لیے بہترین اور افضل تین دن ہیں دو شمبا پنچ شمبہ اور جمعے کا دن بعد نماز جمعہ اور موسم متبرکہ جیسے اشرائے دلحجہ عیدین آشورہ اور متبرک مقدس راتیں جیسے شب برات وغیرہ جو چاہے کہ زیارت قبور کو جائے وہ گھر پر دو رکت نماز پڑھے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورہ اخلاص تین بار پڑھے سلام کے بعد کہے خداوند اس نماز کا ثواب فلاں شخص کی روح کو پہنچا دے حق تعالی اس کی روح کو ایک نور پہنچا دے گا اور اس نماز پڑھنے والے کے حق میں بہت ثواب لکھے جائیں گے جب گورستان پہنچے تو جوتے اتار لے پشت قبلے کی طرف اور منہ میت کی طرف کر کے جس طرح سلام مروی ہے پڑھنا چاہیے يعني السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يرحم المتقدمين ومنا والمتاخرين وأنا إن شاء الله بكم لاهقون أسأل الله لنا ولكم العافية اے شہر خموشاں کے رہنے والوں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ اگلوں اور پچھلوں پر ہمارے رحم و کرم فرمائے انشاءاللہ اللہ ہم تم لوگوں سے ملیں گے تمہارے اور اپنے لیے آرام و سکون کے طالب ہیں اگر شہید کا مزار ہے تو یوں کہے تم پر سلامتی نازل ہو تم نے جو بہت صبر کیا آخرت کا عالم کیا اچھا مقام ہے اگر مسلمانوں اور کفار کا متفن ایک ہی جگہ واقع ہو تو اس طرح کہے علی من اس پر سلامتی جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد بیٹھ کر پڑھے بسم اللہ علی ملتی رسول اللہ یعنی اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حدیث شریف میں ہے کہ اس قبر کے مردے سے تاریکی اور تنگی گور کی چالیس برس تک کے لیے اللہ تعالی اٹھا دے گا پھر کہہ المل و لہ الحمد یوی وا یمو ابدن واكشر حدیث میں ہے کہ اللہ اس گور کو روشن کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو بخش دیتا ہے اور ہزاروں ہزار نیکیوں اور درجے اس کے لیے لکھے جاتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت کرسی پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو کوئی پڑھ کر مردوں کو بخشے گا خدا بندے کریم اس کی برکت سے ہر مردے کی گور میں پورپ سے پچھم تک نور کا کیبقہ کھول دے گا اور قبر کو کشادہ کر دے گا اور ہر مردے کا درجہ اونچا کر دے گا اور پڑھنے والوں کو ساٹھ پیغمبروں کا ثواب عنایت فرمائے گا اور ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس مرد کے نام سے تسبیح پڑھتا رہے گا پھر دس مرتبہ کل ہو اللہ احد اور پڑھے اور اگر وہ مردہ بخشا نہ گیا ہوگا تو اس کی برکت سے بخشا جائے گا اور اگر وہ بخشا جا چکا ہوگا تو پڑھنے والا بخش دیا جائے گا اس کے گناہ اس مردے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے اور اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھنا چاہیے تو سورہ یاسین سورہ ملک اذا زلزلت الارض اور اللہ کو متکافر بھی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مردے پر کوئی رات پہلی رات سے زیادہ سخت نہیں اس لیے چاہیے کہ اس کے نام کا صدقہ دے اگر صدقہ کی توفیق نہ ہو تو دو رکات نماز ادا کرے ہر رکات میں فاتحہ کے بعد آیت السی ایک بار کل ہو اللہ احد دس بار اور اللہ کو اللہ کو دس مرتبہ پڑھے اور کہے کہ خداوند اس نماز کا ثواب میں نے فلاں مردے کو بخش دیا خدا اس نماز کی برکت سے اس مردے کے گور میں ایک ہزار فرشتے نور کی مشلیں لیے بھیجے گا اس کو تحفہ دے گا اور ایک ہزار شہیدوں کا سلام کا سواب و سلام۔